شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کی پیدا کرنے پہ اچھا رب رب سابق عبادت بال کا بیان ان شانیہ کے ساتھ بھی رابطہ ہے کہ تیرا دشمن جو ہے وہ مکتو نفس نفسر ہے تو دشمنوں کے ساتھ بیکاٹ کرو سورت کافرون خلاصہ دائی توہید کو تلقین استقامت بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم کلی آئیوہ القابرون یہ موضوع سورت لکھو جی دائی توہید کو تلقین استقامت موضوع سورت ہے دائی توہید کو تلقین استقامت, استقامت مباہد بننا ہے نا تو ڈٹ جاؤ آہا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 کون ہے جی سید المباحدین ہمارے آکا سید المباحدین کا ایران اس کا شان نظور یوں ہے کہ مکے کے مشرق آپ کی خدمت میں آئے پہلے لالا دالہ دی کہ محمد تجھے دنیا کی ضرورت ہے تو دیتے ہیں کوئی لڑکی حسین چاہو تو دے دیتے ہیں آگ رکھنا کوئی ضرورت نہیں پھر انہیں کہ ایک بات مان لے کہ یا تو ایک دن یا ایک سال تو ہمارے بتوں کی پوجا کر اور پھر ایک سال ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے یا ایک ایک دن نو چاہ ایک دن ہم حضرت نے پوجا نہ کر سر نہ سادھتا ہاتھ تو لگا دیا کا کتنا ہاتھ لگا دیا حضرت نے میرا یہ بھی نہیں ہو سکتا بڑے دیوز آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نادل کی کہ بھئی شرک اور توحید جمع نہیں ہو سکتے اے سمجھ مواحد کبھی شرک نہیں کر سکتا مواحد ہوتے ہوئے اور مشرک کبھی توحید کا دعویٰ نہیں کر سکتا مشرک ہوتے ہوئے لقم الدین رقم والیا سید الماحدین کا اعلان آ فرما دیجیے جائے کابرو نہیں عبادت کرتا میں فی الحال کہ فی الحال لکھو ان بابودوں کے جن کو تم پوجتے ہو اور نہ تم عبادت کرنے والے فی صرف ادھر صرف لکھو صرف اس مابود کی جیسے کہ میں عبادت کرتا ہوں بھلا انعاب دمبا بم اور نہ ہی میں استقبال میں عبادت کروں گا ان ببودوں کے جن کو تم پوجتے ہو اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو استقبال کے اندر ان بحبود صرف اس محبود کی جس کی میں پوجا کرتا ہوں تو خلاصہ یہی نکلا میرے عزیز کہ تم مشرق ہو کر کبھی مواہد نہیں قرار دیے جا سکتے اور مجھ سے بھی شرک کی توقع کبھی نہیں رکھنی یہ بات آگیا سمجھ لکم دین و کم والد دین تمہارے لیے تمہارا دین مبارک میرے لیے میرا دینا ایک معنی دوسرا معنی تم کو تمہارا بدلہ ملے گا دین کا مانا جزاک ہی نہیں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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائی کرام کے اصلاحی بیانات ڈاٹ لقد اسلام ڈاٹ کام